اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناہک نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچایا کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھاؤ جان بوجھ کر